فَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا تخف تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ پس وہ ان سے اپنے دل میں خائف ہو گئے مہمانوں نے کہا آپ ڈرئیے نہیں اور انہوں نے ابراہیم کو ایک زی علم لڑکے کی خوشخبری دی